تمنا خسن تمنخان والے آدم رضا بل قزا رضا مناسم نظر بھی اور ذرا تقریب نہ مت نو باڑی لیکن و اللہم ما حیات, حیات عمل نہ رکھی وفات میں کی وفات زمانہ فارورہ چبے ف جون کنے نیک عمل نہ یعنی کہ حدثنا محمد بن مشرح حدثنا بودا حدثنا جوطان قضاۃ انا نسیماری جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا تمنا انا حدکم غوتا حدا کرمتے ہو باو حمزہ محمد بن حدثنا یحیان ربطان منتونن ان در نیترمتا استاد استاد نے ویلتا انا انو ویلنے حادث صلی اللہ علیہ رجب جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال امرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اخدو اخدو موت الفتی حکم داسافی مرگی کباہت ناسافی مرگ کار امر رتن آنندی نکل بے موقف سے کر کروب سکر کا خار امر عبید ان تمیم کر نقل کہ گئی مر عبید موت کے سڑ تو, بیت تو, بیت تو بیت دا دا امراض سے مقفر فرانشی کی مقفرل جنوبی گناہوں تجے گی رماد کر کی ظاہر خطلاقر کافر کے الفاص کیا چلے سے رہو تریقت ان سحت ان محبود کھجور کی ہوئی امراض مقفر فرانشی موت ہو شی تھی جوڑنیشی مخلص مومن چلو تریقت ان محبود تتن وہ ذغرب مبارک راحتے اذاغا تکلیفات ومرض نا بچی فزیوجن رواۃ ده دولت مطلق دے لیکن فو تراوت بی حقیقی و نور محدثین مقاصد ذکر کئی کو مقالتے کہ سرا اخو دعاء سفن للكافر ورحمت للمؤمن نا کافی من داں کذب او دا کافر دے فار او رحمت دے مومن دے فار نظام پغم مقید بانی محمود